گیارہویں شریف کا دوسرا مسئلہ تھا عید میلاد النبی کے جلوس کا اور تیسرا مسئلہ تھا یا رسول اللہ کہ پکارنے کا یہ تین مسئلے ہمیں بتائے گئے تھے لیکن یہاں آ کے ہمیں پتہ چلا اور چونکہ ہمارے فریق مد مقابل کی بہت زیادہ کوشش تھی اور اصرار تھا کہ مسئلہ حیات انبیاء ہو ہم نے ان کی بات کو مان لیا اس کو ہم نے موضوع مقرر کر لیا اب اس موضوع پر میں اپنے فریق مخالف کے جو حضرات ہوں گے انہیں کہوں گا وہ اس پر اپنے صدر مناظر کا مناظر کا اعلان کریں تاکہ بعد میں مناظرہ شروع کیا جا سکے ہر فریق کو مرضی ہے جو جس کو چاہے مقرر کرے سب سے پہلے تو میں اپنے گاؤں کے دوستوں کا منتظمین کا برادری کا اپنے بزرگوں اپنے رفقا اپنے ساتھیوں کی طرف سے پہلے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی کوششوں کی وجہ سے مناظرے کا انعقاد ممکن ہو سکا میرا نام محمد سعید احمد اسد ہے فیصل آباد سے میرا تعلق ہے اور میرے یہ دوست مجھے اچھی طرح جانتے ہیں الحمدللہ للہ انہوں نے مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ و وسلم پر مناظرہ کرنا گفتگو کرنا قبول کر لیا ہے جہاں تک ان کا اصرار تھا کہ ہم بھی گیارہویں شریف پر مناظرہ کریں گے میلاد شریف پر مناظرہ کریں گے یا رسول اللہ پر مناظرہ کریں گے ٹھیک ہے ہم آپ کا یہ شوق بھی پورا کر دیں گے پہلے ایک مسئلہ طے ہو جائے اس کے بعد انشاءاللہ شاء بھی وقت مقرر کر کے دوسرے موضوعات کے لیے بھی انشاءاللہ بات کر لیں گے مولانا محمد یونس صاحب نے یہ بھی فرمایا موضوع کا تو انہوں نے اعلان کر دیا لیکن یہ ارشاد فرمایا کہ ہر فریق جس جس کو چاہے میدان مناظرہ میں لا سکتا میرے خیال میں بات کچھ ایسے نہیں ہے ہم پر پابندی نہیں آپ پر کچھ نہ کچھ پابندی ہے کیونکہ آج اس جگہ تقریب کے لیے کس نے آنا تھا بتائیے ذرا مولانا احمد سعید صاحب ان کے ساتھ तो ہوئی تھی تو میری گزارش تو یہی ہے کہ وہ خود تکلیف فرمائے پر چمپئن بھی وہ بنے پھرتے ہیں تشریف لائیں وہ سامنے آئے بات کریں لیکن اگر وہ نہیں کرنا چاہتے مناظرہ ٹھیک ہے اپنا نمائندہ بنا دیں جس کو انشاءاللہ فقیر تو خدمت کر ہی جائیں گے انشاءاللہ پہلے سنت و جماعت کی طرف سے ان شاء اللہ صدارت کے فرائض بھی اور مولانا محمد سعید صاحب اسد نے اپنے صدر اور اسی طرح اپنے مناظر ہونے کا اعلان کر دیا ہے ان کے مقابل اہل سنت وال جماعت ہنفی علمائے دیوبند کی طرف سے بندہ بھی صدر اور مناظر کے فرائض انجام دے گا باقی مولانا محمد سعید صاحب نے یہ ایک ناجائز بات کہی ہے کہ ان کی طرف سے کچھ پابندی ہے حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے ابتدا میں کہا ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں جس کو مرضی ہے تم کھڑا کرو لیکن ہمارا چونکہ ایک دفعہ مقابلہ مولانا محمد سعید صاحب اسد سے ہو چکا ہے وہ مجھے بخوبی جانتے ہیں اس لیے اس لیے جان چھڑانے کے لیے ان کی طرف سے یہ شرط لگائی گئی کہ فلانے نے چونکہ آنا تھا اس لیے جی مناظرہ بھی وہ کرے مولانا آپ کو غلط فہمی ہے جہاں علامہ صاحب نے یہاں آنا تھا وہاں میں نے بھی یہاں پہ آنا تھا اور بندہ آپ کے مقابلے میں ہر جگہ حاضر ہے اگر علامہ صاحب کی ضرورت بھی پڑی تو وہ بھی ہو جائے گا لیکن آپ چاہتے یہ ہیں کہ مولوی یونس سے مقابلہ کرنا مشکل ہے مولانا اگر مولوی یونس سے مقابلہ کرنا مشکل ہے تو عامت سی سے مقابلہ کرنا اور بھی مشکل ہے اور بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی شہرت چاہنے کے لیے یہ کرتا ہے چلو بے شک ہار جاؤں گا لیکن کسی بڑے پہلوان سے میرا مقابلہ ہو گیا تو میرا نام تو روشن ہو جائے گا مولانا سعید صاحب صرف یہی کر رہے تھے مولانا مولانا ضرورت بڑے ایک تھی آ ایک ذرا بر سا چلے جی نہیں لیکن میں تم دسنا کہ سارے سک تقریباً میرے بیٹھے ہیں ابھی کوئی تھوڑے میچ نہیں بیکنے ابھی ہک کی راہ جر نہیں ابھی کتن اس گل کی تعا کر کہ تبھی ڈیفانےشن چ نہیں بہنا ڈیفیم ایک دوسرے نہیں کرنا ایک دوسرے بدنام نہیں کرنا کہ میں بڑا لم چھوٹا لم میرے تو کترا یا میں وہ تو کتر رہا اتنے بالکل تیسرے یہ گل کرو کہ ابھی تے کوانا یہ گزارش کرسا کہ میں بائک مولانا عظیم صاحب نے بھی آخیا ایک ٹیم برک ہے تھوڑا ایک ٹیم بن کے آتے جی علاقہ صاحب کی ایک ٹیم بیٹھی ہے میرے ویکنگ قتم کوئی حرج نہیں ایک ٹیم کام کرتے سر کتاب شہد امت صاحب کو پکار دونک تقریر میرے کو میرے کو لوگ آئے مولانا صاحب بیٹھے نظیم صاحب شہد احمد صاحب دی تقریر رکھی گئی شہید امداد صاحب تقریر بعد لوگ کوشش کہ میرا مشورہ ہے میرا مشورہ یہ ہے کہ پہلی باری پندرہ پندرہ منٹ ہو اور اس کے بعد دس دس منٹ ہو ان کو منظور ہے تو یہ شروع करें علی ونسلی محمد ابھی تو مناظرہ شروع نہیں ہوا اور آپ نے دیکھا کہ مولانا محمد یونس صاحب کس طرح کیش میں آئے میں آنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو میں نے کہا تھا وہ بےچارے سمجھ ہی نہیں آئے کہ کس نے کیا کہا تھا اور آپ نے کیا فرمایا میں نے یہ عرض کیا تھا کہ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں کہ آپ جس کو چاہیں متقل بنا دیں لیکن بہرحال طے تو یہی تھا نا پہلے کہ مولانا احمد شاہی صاحب یہ مناظرہ فرمائیں گے اور آپ نے اس کے جواب میں دو باتیں فرمائیں اور دونوں ایک دوسرے کے مددگار تھے ایک تو آپ نے یہ کہا کہ مولوی شہید اصد یہ سمجھتا ہے کہ محمد یونس کے ساتھ مناظرہ کرنا مشکل ہے ایک تو آپ نے یہ کہا دوسرا آپ نے یہ فرمایا کہ جی یہ شو رکھ جانے کے لیے مولانا احمد شہید صاحب کے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتا بتائیے ان دونوں میں سچی بات کون سی یہ تو دونوں ایک دوسرے کے متضاد باتیں ہیں مولانا اب بھی تو امتداب ہی نہیں ہوئی آپ کا یہ حال ہو گیا مجھے آپ کی شرط منظور ہے پہلی تقریب پندرہ پندرہ منٹ کی دوسری تقریب دس دس منٹ کی ہم تو بھائی ماننے والوں میں سے ہیں منکر تو آپ ہی ہوتے ہیں نا دوسرا اس مسئلے کے لیے سب سے پہلے عقیدہ لکھا جائے گا یہ میں اپنا قیدیتا جو میں نے لکھا ہے پڑھ کر سنا دیتا ہوں اور آپ سے بھی افتدا ہے کہ آپ بھی اپنا عقیدہ اس مسئلے پر لکھ کر بھیج دیں تاکہ سب سے پہلے طے ہو جائے میں نے لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی مکرم سن تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں آپ نے سن لیا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ اور جو شخص اس حیات طیبہ انکار کرے وہ کافر ہے اب مولانا سے گزارش ہے کہ اپنا قیدا بھی لکھے اور یہ بھی بتائیں کہ جو سرکار کو اپنی قبر انور میں زندہ مانے اس کو یہ کیا سمجھتے ہیں مسلمان سمجھتے ہیں کافر سمجھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں؟ <تصفيق> محمد ومسلی علی رسولِ مولانا محمد سعید اسد صاحب نے پہلی بات یہ کہی کہ میری ایک بات کے متعلق اس میں تضاد ہے مولانا کاش کے آپ ہمارے پاس پڑھتے تو آپ کو پتہ چلتا میری ان دو باتوں میں کوئی تضاد نہیں کاش اب تعارض اور تضاد کی تاریخ سے واقف ہوتے میں نے یہ بات کہی تھی کہ مولوی یونس سے مقابلہ کرنا وہ سمجھتے ہیں مشکل ہے پھر بعد میں میں نے یہ کہا تھا کہ اب انہیں یقین ہارنا تو ہے لیکن مولوی یونس سے بڑھ کر ہے علامہ احمد سعید خان تو اس کے مقابلے میں اگر آ گیا تو میرا نام روشن ہو جائے گا اس میں کیا تعارظ ہے کیا تضاد ہے کوئی تعارظ کوئی تضاد نہیں باقی اس کے بعد ٹائم تو انہوں نے طے کر لیا پہلی باری پندرہ منٹ اور بعد میں دس دس منٹ اور پہلے وہ ملک رب نواز صاحب وہ تین گھنٹے وقت مکمل طے کر چکے ہیں اور اب انہوں نے اپنا عقیدہ جو بیان کیا ہے چونکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ عقیدے کی وضاحت بڑی ضروری ہے بالکل ٹھیک ہے میں اپنا عقیدہ ان کو بالکل واضح طور پہ لکھ کے دوں گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ مولانا محمد سعید صاحب سے میں ان کے عقیدے کی وضاحت بھی کراؤں گا مثلا بات یہ ہے جہاں تک میرا خیال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہوئی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک آپ کے مبارک جسم سے نکل گئی یہ مولانا محمد سعید صاحب سے میں پوچھوں گا آپ مانتے ہیں یا نہیں اگر آپ مانتے ہیں کہ نبی پاک کی مبارک روح آپ کے مبارک جسم سے نکل گئی اور پھر صحابہ کرام نے آپ کے مبارک وجود کو اس طرح سمجھ کر کے اب یہ مبارک وجود زندہ نہیں ہے میت سمجھ کر اس کو قبر میں دفن کر دیا پھر اس کے بعد اگر ان کا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک روح جو اللہ نے نکالی تھی وہ روح دوبارہ آپ کے مبارک بدن میں لوٹ کے آ گئی اور پھر آپ کا مبارک جسم قبر میں زندہ ہو گیا جس طرح دنیا کے اندر زندہ تھا باتیں کرتا تھا سنتا تھا نماز پڑھتا تھا اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک وجود اس مبارک قبر کے اندر یوں ہے یا نبی پاک کی روح مبارک آپ جنت الفردوس میں مانتے اگر آپ جنت الفردوس میں روح کو مانتے ہیں تو تب بتائیں اگر آپ نبی پاک کی مبارک روح کو اس جسم کے اندر داخل مانتے ہیں تو آپ تب بتائیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی پوچھوں گا کہ مولانا یہ جو آپ کا عقیدہ ہے یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے کہ وہ اپنی مبارک قبر میں زندہ ہیں یا تمام انبیاء کے رام علیہ و وسلام کے متعلق آپ کا عقیدہ ہے آپ ان چیزوں کی وضاحت کریں اور میں آپ کو اپنا عقیدہ لکھ کے دے رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات برزخیہ کے ساتھ اعلی درجہ کی زندگی سے زندہ ہیں جو شخص اس حیات طیبہ کا مطلق انکار کرے وہ کافر ہے وَنُسلِّ میں نے عرض کیا تھا کہ مولانا محمد یونس صاحب نے دو باتیں بیان فرمائی اور دونوں میں تضاد ہے مولانا کے مدرسے میں سے آج تک کوئی قابل شاگرد تو نکلا نہیں اس لیے ان کی آنکھیں ہیں اس بات پر کہ کاش یہ پلا پلایا مولوی صاحب یہ ہمارا شکرد ہوتا یہ <تصفيق> کہتے کاش کہ تم ہم سے پڑے ہوتے تو پتا چل جاتا کہ تضاد ہے یا نہیں تناخذ کس طرح ہوتا ہے تعویل تو مولانا نے خوب کر لی میں داد دیتا ہوں لیکن تعویل کرتے کرتے مولانا اپنے علم غائب کا دعویٰ کر بیٹھے نبی کے غائب کا منکر ہے اور اپنے غائب کا دعویٰ کر بیٹھے کہ مولوی شہید نے ہارنا دوسرا مولانا نے میرے عقیدے کے بارے کچھ وضاحتیں طلب کی ہیں یہ ساری باتیں بعد بات میں ہوں گی پہلے آپ اپنا عقیدہ میرے پاس بھیج دیں پھر میں دیکھوں گا میں نے آپ سے کیا پوچھنا ہے اور آپ نے مجھ سے کیا پوچھنا ہے عقیدہ بھیج دیجئے بسم اللہ دیجیے غیب کا دعویٰ کر دیا کس نے اپنے علم غیب کا دعوی کر دیا جو بات میں نے کہی ہے وہ اس لیے کہی جو ہمارے پاس قرآن کے دلائل اور براہین ہیں ان کی روشنی میں میں یقین کامل سے کہتا ہوں اور مجھے اپنے اللہ کی امداد پہ اتنا یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ ہم غالب ہوں گے اور آپ نے شکست کھانی ہے اس لیے میں کہہ چکا ہوں آپ اس لیے مہربانی کریں میں نے جو آپ سے پوچھا آپ اپنے عقیدے کی وضاحت کریں یہ چونکہ رب نواز صاحب نے ذرا کچھ کہا تھا کہ ذرا آپ اور تھوڑا سا واضح کریں ہم نے اپنی اس بات کو ذرا تھوڑا سا اور بھی واضح کر کے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت مبارک میں جسم مقدس سے روح خارج کی گئی تو روح مقدس جنت الفردوس میں اور جسم مقدس قبر میں محفوظ ہے قبر میں جسم کے اندر روح مبارک کا لوٹایا جانا ثابت نہیں ہے گویا کے ہمارے نزدیک ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک روح وہ جنت میں موجود ہے اور ہمارے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک جسم قبر میں موجود ہے اور صحیح سالم موجود ہے مٹی پیغمبر کریم کے مبارک وجود کو کھا نہیں سکتی بلکہ ہم یہاں تک کہا کرتے ہیں کہ میرے جسم پر مولوی سعید صاحب کے جسم پر اتنی ترو تازگی اور رونق نہیں ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم پر جو قبر کے اندر موجود ہے اس پہ تر و تازگی موجود ہے لیکن یہ جسم میت ہے اور آپ کی روح مبارک چلنا تو دوست کے اندر زندہ ہے اور جو آدمی متلقن جو آدمی یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک رو کے لوٹ کر آ کر اس مبارک جسم کے زندہ ہونے کا قائل ہو وہ ہمارے نزدیک مسلمان نہیں ہیں یہ مار ہے مار ہمارا عقیدہ جار آب جار آب جار آب. یہ ہے ہمارا عقیدہ ہم یہ آپ کے سامنے بھیج رہے ہیں دستخط کر کے آپ میں نے مکمل اپنی وضاحت کر دی بالکل ہمارے نزدیک پیغمبر کریم کی مبارک رو مبارک بدن سے نکلی بدن یہاں پہ زمین والی قبر کے اندر محفوظ موجود ہے اور مبارک آپ کا روح وہ جنت الفردوس کے اندر موجود ہے اور اس سے روح لوٹ کے اس بدن میں نہیں آئی قیامت تک نہیں آ سکتی اور اگر کسی آدمی کا یہ عقیدہ ہو کہ وہ روح وہاں سے لوٹ کے آ گئی اس مبارک جسم میں داخل ہو گئی اور یہ جسم نماز پڑھنے لگا اس کے اندر قیام کود کی حالت اور پیدا ہو گئی جو آدمی قائل ہو وہ, وہ ہمارے نزدیک مسلمان نہیں ہے کاثر ہے مولانا محمد یونس صاحب سے درخواست ہے کہ یہ اپنا لکھا ہوا قیدا مجھے بھیج دیں ایک منٹ جناب میں عرض کرتا ہوں مولانا نے کہا کہ ہمارے پاس قرآن ہے قرآن حکیم کے محکم دلائل ہیں جس کی بنا پر ہمیں یقین ہے کہ ہم جیتیں گے تم ہارو گے یہ آپ نے سنا اور آپ نے مولانا محمد یونس صاحب سے پہلا عقیدہ سنا اور دو منٹ میں گزرے کہ مولانا نے اپنا عقیدہ بدل دیا مولانا میں کہتا ہوں جو آپ نے پہلا عقیدہ پڑھ کے سنایا تھا ٹیپ ریکارڈ موجود ہے ہم وہی لفظ بھی آپ سے لکھوائے ہوئے ملوانا چاہتے ہیں پہلے وہ بھیجیں اس کے بعد یہ مقصول کیا جائے گا جو پہلا لکھا تھا وہ بھیجے یہ لگے میں یہ دوسری تاری بھیج رہا ہوں میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں کہ ملک ربنواز صاحب جو یہاں کے منتظم ہیں انہوں نے کہا تھا یہ بات ذرا واضح نہیں ہے اس لیے ہم نے واضح کی مولانا آپ اگر یوں چاہیں نا کہ اس طرح بہانے بنا کے یہاں سے آپ بھاگنے کی کوشش کریں گے آج آپ کو بھاگنے نہیں دیا جائے گا میں <تصفح> تحریر بھیج رہا ہوں آپ آپ مہربانی فرما کر اپنے عقیدے کی وضاحت کریں اب تک آپ کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ آپ اپنے عقیدے کی وضاحت کریں مولانا میں جو آپ سے پوچھتا ہوں اپنے عقیدے کی وضاحت آپ کیوں نہیں کرتے شروع کرا کیوں بیٹھا پانچ منٹ رہ گناب پانچ منٹ تو بعد ٹھیک ڈھائی بجے ابھی ملازمت شروع کرا دیں گے جی جی کچھ موبی کی حالات کو لگ گیا جناب جناب جزارے چلو تو خیر ماں کی نوٹ شروع ہوئی ہوں پتا لگے کون زیادہ چاہ پیڈ کون زیادہ پانی پی پتا لگے جناب حضرت صاحب چاہ پہلے جناب میں چوس کیا چوس کیا میرا خیال نولا مولانا کے وضاحت جو ہے میں نے اپنا عقیدہ لکھ دیا اب آپ یہ فرمائیں کہ آپ میرے لکھے ہوئے عقیدے سے متفق ہیں یا نہیں ایک چیز اور اگر آپ متفق نہیں ہیں تو یہ عقیدہ رکھنے والا کون ہے مسلمان ہے کافر ہے کیونکہ دیکھیے مدئی میں اس مسئلے میں تو پہلے آپ میرے اس عقیدے کا انکار فرمائیں اور پھر بتائیں کہ جناب ہم یہ بات تو مانتے نہیں ہیں لیکن یہ مانتے ہیں وزاحتیں تو بعد طلب کریں گے نا پہلے یہ فرمائیں کہ یہ عقیدے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور اگر کوئی آدمی بھی عقیدہ رکھتا ہے تو وہ مسلمان ہے کافی رہے مشرق ہے نکاح چلوی ٹے گا دس دو اچھا جی لاک ڈاؤن شروع ہو گیا رسول آپ نے دیکھا کہ میں نے اپنا عقیدہ بالکل واضح طور پر مولانا محمد سعید صاحب کو لکھ دے دیا اب اس کا کوئی رد انہیں سمجھ نہیں آتا اور اپنی طرف سے جو عقیدہ انہوں نے لکھ کے بھیجا ہے اس پر میں نے ان سے وضاحت پوچھی اب یہ کہتے ہیں تو اس عقیدے کا انکار کر یا اقرار کر مولانا آپ اس کی ذرا تھوڑی سی وضاحت کریں نا پھر میں آپ سے بتاؤں گا آپ جب وضاحت کریں گے مثلا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک یہ جسم جو آپ زندہ مانتے ہیں تو کیا خیال ہے آپ کا کہ آپ کی مبارک روح اسی جسم کے اندر ہے یا جنت الفردوس کے اندر ہے ایک آپ چیز بتائیں آپ مثلا بتائیں گے یہاں ہے یا بتائیں گے وہاں ہے تو پھر میں جس بات کو غلط سمجھوں گا میں اس کا انکار کروں گا لیکن مولوی سعید صاحب اب تک اتنی ہمت نہیں کر رہے کہ اپنا عقیدہ واضح طور پہ بتائیں مولانا آپ اپنا عقیدہ واضح کریں آپ کا یہ عقیدہ صرف نبی پاک کے متعلق ہے یا تمام انبیاء کرام الحمل وسلام کے متعلق ہے اور آپ کا کیا خیال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک روح جنت کے اندر زندہ آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے یا آپ کا خیال ہے کہ نبی پاک کی مبارک روح آپ کے مبارک جسم کے اندر دوبارہ لوٹا کے داخل کر دی گئی مولانا آپ اپنے عقیدے کی وضاحت کریں میں بالکل جب آپ کا عقیدہ واضح ہو کے سامنے آئے گا اس میں سے جو بات صحیح ہوگی اس کو مانوں گا جو غلط ہوگی اس کا انکار کروں گا لیکن آپ اپنا عقیدہ بتائے ہی نہیں تو میں انکار کس کا کروں اقرار کس کا کروں میرا تو قبر انور میں زندہ ہے آپ کا یہ جتنا مبارک قبروں انور میں زندہ ہے ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئی میری بات کی سرکار کا جسم انور جس جتنے انور کو چرہا پائے نے روزے اکہر میں دبن کیا اسی جتنے انہر کو بارے الگ کر رہا ہوں کہ وہ جس جتنے انور کبڑے انور میں انوبر انوبر زندہ ہے ادب میں فرمائیں یہ وضاحت کو آپ کم کر سکتے ہیں مالانا کیا کہیں میں سرکار کے جسم کو تو زندہ مانتا ہوں لیکن روح ڈان مانتا ہوں روح نہیں روج کی بہت اس وقت آئے گی جب آپ یہ کہیں گے کہ اصل صاحب آپ کا یہ عقیدہ کے نبی کریم علیہ السلام کا جس میں انو زندہ ہے اس کو تو مانتا ہوں لیکن یہ زندہ کیوں ہے روح کے اندر ہونے کی وجہ سے زندہ ہے یا روح کے باہر رہنے کی وجہ سے زندہ ہے یہ بہت بہت میں ہوگی میں بھی آپ کہ سرکار کابرے انور میں زندہ ہے یا نہیں یہ کوی بات ہے آپ نے کہا کہ انمان کے سرکار کی قدرے انور جو پر ہے مندر کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا دو منٹ مولوی صحیح صاحب بتاتے ہیں کہتے ہیں لمبی تقریر کا فائدہ نہیں میں اس سے متفق ہوں سوال یہ ہے یہ آپ کو اتنی لمبی تقریر کرنے کی ضرورت کیا تھی انہوں نے کہا کہ میں نے لکھا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں پھر تھوڑی سی وضاحت کی کہ جسم انور زندہ ہے جسم انور زندہ ہے اتنی وضاحت کی لیکن یہ اس تحریر میں موجود کوئی نہیں تحریر یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہے یہاں پر جسم انور کی تصریح نہیں بات یہ الگ ہے کہ اس مبارک جسم کے اس مبارک قبر کے اندر جسم ہے لیکن یہ لفظ لیکن یہ لفظ آپ کی تحریر کے اندر موجود نہیں اور میں ساتھ آگے یہ کہہ رہا ہوں مولانا آپ ابھی وضاحت کریں نا دیکھیں آپ نے جس طرح کہا جسم انور آگے تھوڑا سا اور کہہ دیں دیکھیے آپ جانتے ہیں انسان کا جسم زندہ ہوتا ہے تو اس کے اندر روح داخل ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر جب تک آپ زندہ رہے تھے آپ کے مبارک جسم کے اندر روح داخل تھی آپ صاف کہہ دیں کہ ہمارے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک جسم کے اندر روح موجود ہے اور جنت الفردوس میں نہیں ہے سیدھی بات ہے لمبی بات کرنے کی ضرورت نہیں اسی کی وضاحت کر دیں قبر انور میں کیا ہے جس میں اپنی اور چیز ہے آپ کو بڑا رکھتے تھے کہ آپ کا میں تو کو اتنا نہیں سمجھ سکیں گے کہ میں سرکار ہے تو میں کیا بات بول <سؤال> बता दीजिए सरकार का जिसमें अनवर गुंडा है जंग और दूसरा जो अगर अनवर जो है जो दर्ज है तो नहीं